حبیب اللہ مدنی چلنے کے ناظرین سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کے مختلف مضامین کا بیان کرتے ہیں اور آپ کی کالس بھی ہم اپنے سلسلوں میں شامل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ اول تاخر دیکھنے کی نیت کر لیئے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخر سلسلہ کروں گا اور خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت انشاءاللہ اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھنے کی بھی نیت کرتا ہوں خیر الناس ہی میں انفا بہتر انسان ہوا جو دوسروں کو نفع پہنچائے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے خلاصہ حدیث پاک کا ترجمہ اس کا عرض کیا ہے قرآن کرین وہ عظیم کلام ہے کیا آج بھی اس قرآن کریم کو سن کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں اس کی برکتیں اس کا فیضان پہلے بھی جاری تاج بھی جاری ہے میرے بعد صحابہ کرام علیم اردوان کے واقعات پڑے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے سفر پر بھیجا اور وہ راہ خدا عزب و جللہ کے مسافر بنے اور دعوت اسلام کے لیے یہ سفر کرتے رہے وہاں جب ان کے متعلق کوئی اس طرح کی بات ہوتی کہ کوئی ان کی سنتا نہیں یا کوئی مزاحمت ہوتی تو وہ کچھ اس طرح بھی بیان کرتے کہ آپ بیٹھیے ہم جو کچھ لائیں وہ ایک بار سن لیجئے تو وہ کہتے ٹھیک ہے بات تو ماخو لے آپ کی کہیے چنانچہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو یہ اس کلام کی جو اس کا جو شیریں بیان ایک میٹھا بیان ہے اور دلوں میں اترنے والا بیان ہے اب چونکہ وہ اہل زبان ہوتے تھے اور قرآن کریم کا جب یہ بیان سنتے تھے تو انہوں نے ایسا کلام پہلے سنا نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیسا مبارک کلام ہے اور کتنی مبارک اس کے اندر باتیں ہیں تو یہ ایک تاثیر کا تیر بن کر سننے والوں کے دل میں پیوست ہو جاتی اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ وہ کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے اس قرآن کریم کا کی ایسی برکتیں ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ یعنی جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کسی معاملے میں جلال شریف کی کیفیت میں ہوتے تو کہنے والے کہتے کہ جب آپ تم فاروق اعظم ابدی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں دیکھو تو ان کیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو ان کا جلال جو ہے نا وہ بالکل وہ نرمی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ایسا ہی ہوتا جب آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تو آپ کی کیفیت تبدیل ہو جایا کرتی تھی تو یہ قرآن کریم کے ایسی برکتیں ہیں جو اگر غور کریں گے اور آپ کو اگر معلومات حاصل ہوگی تو وہ آج بھی یہ برکتیں ہیں اپنی جگہ پر قائم ہے اور الحمد لوٹنے والے آج بھی اس کا فیضان لوٹتے ہیں ماشاء اب اتنا زیادہ وقت نہیں ہے انقریب ماہر رمضان کی آمد آمد ہے جماعت القراء آدھے سے زیادہ ختم ہو چکا ہے اور اب آنے والا مہینہ رجب المرجب پھر شعبان المضم پھر رمضان مبارک کا مہینہ الحمد آئے گا یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں قفرت کے ساتھ ہمارے عاشقہ رسول قرآن پڑھتے بھی ہیں قرآن سنتے بھی ہیں اور تراوی میں عاشقان رسول قرآن سناتے بھی ہیں آپ غور کریں گے کہ کئی مرتبہ آپ کو شاید یہ مناظر دیکھے ہوں گے آپ نے کہ قرآن کریم ہم جب سنتے ہیں اور اللہ کرے کہ کوئی اچھے قاری و خوش الہان قاری سے قرآن سنے اور درست قرآن سنے تو اس قرآن کے سننے کا جو ایک لطف ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اپنی رحمتوں کا جو ایک نزول ہے جب تلاوت ہوتی ہے تو جسے سننے والے پر ایک وجدانی کیفے تاری ہو رہی ہوتی ہے اس کے قلب کے اندر ایک مطلب رونے کا دل کرتا اور کتن کئی مرتبہ آپ نے اگر شاید آپ کو اس کا احساس ہوا ہو یا آپ نے شاید ملاحظہ کیا ہو کہ رکت تاری ہو جاتی ہے اور رونے والے روتے ہیں اگرچہ یہ عربی کلام ہے اور بسا کا سننے والے کو معنی سمجھ میں نہیں آتے میننگ سمجھ میں نہیں آ ہوتے لیکن اس کا لطفی ہی ایسا ہے اس کا بیان ہی ایسا ہے کہ سننے والے کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور آنکھوں کو آخیں بہہ جاتی ہیں تو قرآن کریم کی بہت ساری برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا فیضان عطا فرمائے اسے روزانہ پڑھنے کی نیت کریں اسے روزانہ دیکھنے کی نیت کریں اسے روزانہ چھونے کی نیت کریں اسے روزانہ چمنے کی, کی, کی, کی بھی نیت کریں اور یا تو مطلب ایسا ہو کہ گھر سے اس وقت تک نکلے نہیں جب تک اس کو پڑھے ہی نہیں اور اس وقت سوئے نہیں جب تک اس کو پڑھے ہی نہیں اللہ کریم درست قرآن پڑھنے عمل کرنے اور اس کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہم قرآن کریم کے مختلف صورتوں کے فضائل اپنے سلسلے میں ہمارے سلسلے میں سنتے ہیں آج جو سورہ مبارکہ کی جو فضیلت ہم آپ کو بیان کریں گے بڑی مشہور و معروف صورتیں ہیں دو صورتیں ہیں ایک ہے سورہ فلک اور ایک ہے سورہ ناس مشہور صورت پرانے کریم کی آخری دو صورتیں ہیں اور اس کی بڑی برکتیں ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے کے رسول کریم رعف رفیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جابر پڑھو میں نے کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا پڑھو فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پھر میں نے یہ دونوں سورتیں پڑھی تو فرمایا ان دونوں کو پڑھا کرو کیونکہ تم ان کی مسل ہرگیس نہ پڑھ سکو گے اتنی عظیم سورتیں ہیں یہ دو قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق اور سور الناس یہ دو صورتیں بڑی عظمت عظمت والی ہیں حضرت سین اقبا بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کے ساتھ تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علی والی وسلم فرمائے اقبا کیا میں تمہیں پڑھی جانے والی دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے مجھے کل عروض و رب الفلق اور کل عروض و رب نا تو یہ بڑی پیاری صورتیں ہیں اسے بالکل پڑھا کریں اور اس کے اور یہ تو اس کی عظمت کی اور اس کی جو عظمت تھی اس کے میں نے بیان کیا حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل حد اور کل عروض برب الفلق اور کل عروض روزانہ تین تین بار صبح و شام پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کریں گے صبح و شام روزانہ تین تین مرتبہ یہ صورتیں پڑھنے کی نیت کر لیجئے قل اعوذ برب الفلقل قُل, قل هو اللہ احد یعنی سور خلاص سور فلق اور سور ناس یہ تین تین بار پڑھنے کی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کریں گی حضرت سن اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ہمیں شدید آندی و تاریکی نے گھیر لیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قل عروض برب الفلق اور قل اعوذ برب ناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی اور مجھ سے فرمائے قبا ان دونوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلے سے پناہ نہیں مانگی ام مومنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول کریم صلی اللہ تعالی علی وسلم آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سور خلاص سور فلق اور ناس پڑ کر دم کرتے اور دونوں اور بدن اقدس کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں تک پھیرتے بالکل جیسے یوں ہر اوپر نیچے آگے پیچھے ہر جگہ پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتے وہاں پھیرتے مگر ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے سے ہوتی اور جسے میں اخدر کے اگلے حصے سے اسی طرح تین مرتبہ یہ عمل کرتے تھے یہ بہت ہی مجرب تجربہ شدہ یہ عمل ہے سورخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس یہ تین صورتیں پڑھ کر میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو میرے امیر سنت جو میرے پیر و مرشد ہیں حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار کادری رزبی مداض ال میں مبالکہ کا کروں تو اگر یہ پچیس منٹ بھی سونا چاہتے ہیں نا تب بھی یہ مطلب بستر پہ جیسے سو رہے ہیں تو یہ یہ عمل کیے بغیر نہیں سوئیں گے حتر امکان میں اپنی یادداشت کے مطابق آس کر رہا ہوں اتنا اس پر معمول ہے آپ کا اللہ مجھے بھی توفیق دے اللہ آپ کو بھی توفیق عطا کرے کہ ہم جب بھی سوئیں تو یہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ یہ بہت ساری آفتوں سے بہت ساری مصیبتوں سے آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے اللہ نے چاہا تو یہ عمل آپ کو بچائے گا سور خلاص سور فلق اور سور ناس پڑھ کر اسے اپنی اتھیلی پر دم کریں اور بدن پر پھیرے تین مرتبہ یہ عمل میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کیا کرتے تھے تو آپ بھی کرنے کی نیت کریں یعنی یہ سورک سور خلاص سور فلک اور سورہ ناس اور پھر تصویر فاطمہ یہ پڑھ لیا کریں اور پھر یہ ہے کہ جب آخری کلام یعنی کہ سونے سے پہلے آپ کو کلام نہیں کرنا تو سورہ کافرون پڑھ لیں انشاءاللہ ایمان پر خاطمہ ہوگا لانے چاہا تو میں تو تمام ہی عاشقا نے رسول سے عرض کروں گا کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں اسلامی بہنیں بھی دیکھ لیں قرآن کریم کی تلاوت کے احکام آپ کے پیشے نظر ہوں گے تہارت کے احکام تہارت کے مسائل تو یہ اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں جن کو قرآن کریم جو پڑھ سکتے ہیں مدنی منیاں ہوتی ہیں ماشاء اللہ پڑھ لیتی ہیں عادت ابھی سے ڈالیں تاکہ آگے جا کر ان کی عادت بنے اس میں میں ایک مدنی التیجہ یہ کروں گا جو بھی میں نے اپنے پیر پیر و مرشد سے یہ ان کی ادا سیکھی ہے کہ جب آپ بستر پر لیٹتے ہیں تو یہ جو عورد و وظائف پڑھتے ہیں نا تقریباً تقریباً آپ کے عوراد و وظائف پڑھنے کا جو انداز ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے ہوتا ہے یعنی آپ بستر پر بیٹھ جاتے ہیں اور بستر پر بیٹھ کر آپ کا جو رخ ہوتا ہے وہ قبلے کی جانب ہوتا ہے اور اس وقت آپ یہ جو بھی آپ کے اولاد و وظائف یہ سورہ خلا سورہ فلک سورہ ناس جو پڑھنی ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں اور یوں دم کر کے پھر بدن کو پھیرنا تصویر تصویر وغیرہ پڑھنا پھر آپ لیٹتے ہیں اور پھر پاؤں کو سمیٹتے ہیں اور لیٹے لیٹے کے جو اوراد و وضائق باز ہوتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو یہ ایک انداز ہے تو میری بھی آپ سے التجا ہے جتنی بھی عشقا نسول دیکھو سن رہے ہیں ابھی سے یہ ذہن بنائیں یہ نیت کریں اور اپنے بچوں کو اپنے مدنی منوں کو مدنی منیوں کو ان سب کو اس بات کی تعلیم و تربیت کریں اسلامی بہنیں اپنے شوہر کو کہیں کہ آپ نے پڑھ لیا نہیں پڑھا تو چلیں پڑھ لیجیے میں بھی پڑھ رہی ہوں وہ نکی کی دعوت ہے کہ آپ بھی پڑھ لیجیے آج ہی ہم نے سنا ہے تو آج ہی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی سونے سے پہلے ان جو یہ و وظائف ہیں یہ معمولات ہیں اس پر عمل کریں اس کی برکت آپ دیکھیے آیت الکرسی کا آپ کو میں نے ارض کیا تھا پچھلے سلسلوں میں کہ اس کو رات کو پڑھنے سے اس کو سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں اور رات کا نہیں تھا اس میں سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں ان تعالی اللہ حفاظت رہے گی نہ صرف آپ کی حفاظت رہے گی بلکہ آپ کے آس پاس جو آپ کے جو پڑوس ہیں ان کی بھی اللہ نے چاہ تو حفاظت رہے گی تو یہ بڑے خوبصورت اوراد وظائف ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر ہیں فرمائے بدقسمت ہے وہ شخص جو فلم دیکھتے دیکھتے گانے سنتے سنتے اور گناہ کرتے کرتے سو جاتا ہے حالانکہ سونے سے پہلے کی بڑی مطلب کہ وہ ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ سونے سے پہلے یہ پڑھ لو سونے سے پہلے یہ پڑھ لو اس طرح سویا کرو کیونکہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو سونے والے اللہ کا ذکر کر کے سو سونے والے اللہ کے حضور توبہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو مطلب ہم سونے سے پہلے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کیا پتا کہ آنکھ نہ کھلے اور ایسے واقعات ایک نہیں متعدد واقعات کئی واقعات ہیں کہ سوئے تھے اٹھانے کے لیے گئے تو جوان بھی ملے بوڑھے بھی ملے اٹھانے کے لیے گئے تو اٹھے نہیں وہ سوتے رہے گئے چاہے وہ رات کی نیند کی تھی یا اجالے کی نیند کی تھی سوتے رہے گئے تو اس لیے میری مدن نتیجہ ہے کہ اوراد و وظائف بھی پڑے اور سونے سے قبل کم از کم اتنا ضرور کر لیا کریں کہ اللہ کے حضور توبہ کر کے بھی سوئیں یعنی یا اللہ یعنی اس طرح توبہ کر لیں یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اسے توبہ کرتا ہوں اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اللہ میرے سارے گنا معاف کر دے اللہ میری بخشش کر میری مغفرت کر اور یوں مطلب کے مغفرت و بخشش کی بے حساب مغفرت کی دعا کر کر سویا گئے یعنی سونے سے پہلے توبہ ضرور کر لیا کرے کیا, کیا ہماری اگر موت ہو تو تو توبہ پر ہو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ مغفرت کرنے والا ہے سچی توبہ ہو کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو پکا ارادہ ہو تو یہ کچھ سونے سے پہلے کی صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں بہت خوبصورت ہیں بہت پیاری ہیں آپ کو ان شاء اللہ اس سے آپ کے جان میں آپ کے مال میں آپ کو عزت میں آپ کے آبرو میں آپ کے دین میں آپ کے ایمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برکت آپ کو ملے گی آپ کے آپس کے تعلقات میں برکتیں ملیں گی میاں بیویوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں کیا عجب کیا عجب کہ یہ صورتیں پڑھیں اس طرح کے اعورد و وضائف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نا کو محبتوں میں بدل دے بسم اللہ شریف پڑھیں تو آپ کی اللہ تعالیٰ نا کو محبتوں میں بدل دے یہ ایک زمین بات ذہن میں آ رہی ہے اور میں مطلب نہ حدیث صاحب کو بیان کر رہا ہوں نہ میں قرآن کی عائد بیان کر رہا ہوں اللہ کے کلام کے بارے میں ایک حسنِ زن ہے ایک اچھا گمان ہے کہ کیا عجب کہ ہو اس سے برکتیں نصیب ہو جائیں ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں آ, کسی کے گھر میں جانا ہوا تھا کہیں تو میں نے دیکھا تھا وہ تھے ماشاء اللہ ایک مذہبی شخص تھے لیکن شاید ان کو بھی نہیں تھا کہ گھڑی میں ادھر ادھر دو چار جگہوں پر تصویریں ہوتی تھی ہم یورپ میں بھی ملک میں یوروپی ملک میں بھی کسی گھر گیا تھا یو کے میں بھی شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ تھا تو وہ مطلب گھڑیوں میں بت بنے ہوتے ہیں تصویریں بنی ہوتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کی شاید توجہ نہیں ہوتی اچھا اب ایسی سینٹرل ٹیبلیں آ گئی ہیں کہ وہ شیر بنے ہوئے ہیں تو چیتے بنے ہوئے ہیں تو جو وہ مور بنا ہوا ہے تو مچھلی بنی ہوئی ہے وہ سینٹر ٹیبل جو اس طرح کی ٹیبلیں ہوتی ہیں ڈرائنگ روم وغیرہ میں جو رکھتے ہیں وہ بھی اس طرح کی ہوتی ہیں تو اب جانوروں کی اور مطلب کتے بلی شیر اس طرح کی تصویریں رکھیں گے اور گھڑیوں میں اور ادھر ادھر شو پیس کے نام پر بت بنے ہوئے ہوں گے ڈالفن بنی ہوئی ہوتی ہیں پراپر مچھلی بنی ہوئی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیجے کہ آپ نے خود ہی رقمت کے فرشتوں کا دروازہ بند کیا ہوا ہے یعنی جس گھر میں کتا اور تصویر اس رحمت کے فریشے داخل نہیں ہوتے وہ خدا راپ کرم کریں اپنے گھروں سے یہ تصاویر جو ہیں اس طرح کی یہ ڈھونڈیں یہ بڑی چھپی ہوئی ملتی ہے بعض وقت آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اچھا اچھا یار یہاں تھی شو کے نام پر بات چیزیں لیتے ہیں اس میں تصویریں بنی بھی ہوتی ہیں اس کو نکالیں یہ نہ چاہیے ہم کو بالکل فارغ کریں ان کو ایسی ٹیبلے بھی بالکل آگے پیچھے کریں اور اپنے گھروں کو یہ جاندار کی تصاویر سے بالکل پاک کریں برائے کرم اور انشاءاللہ دیکھیں دیکھیے کہ اس کی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برکتیں نصیب ہوں گی ہاں دیکھ لیجئے گا پھر اپنے آپ کو تلاوت اور عبادت یعنی میں چونکہ مطلب کہ اس طرح کے میٹرز ملتے ہیں کہ گھروں میں نہ اتفاق کیے لڑائی جگہیں سورہ بقرہ کی تلاوت اللہ اللہ اللہ سور بقرہ کے اگر صحیح قاری صاحب تلاوت کر دیں انشاءاللہ آپ گھروں سے کیسی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اب اذان دے گھر کے اندر دے گی کیسی پریشانی دور ہوتی ہے اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے اسی طرح قرآن کریم کی درست تلاوت کریں شوہر کو اللہ توفیق جاگر وہ اس کو تلاوت پر کر سکتا ہے وہ اچھی طریقے سے اونچی آواز سے تلاوت کرے بچ اگر اسلامی بہن ہے وہ اگر تلاوت صحیح کر سکتی تو وہ صحیح تلاوت کرے مگر اس کی آواز غیر محرم کے کان تک نہ جائے اس کا ضرور اہتمام بھی اس کو کرنا پڑے گا گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرے تو صحیح میرے رب کے کلام کی آواز آئے تو صحیح مدنی منیوں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے قرآن کھولیں اتنی اتنی مدنی منیاں ہوتی ہیں جو قرآن کریم کھول سکتی ہیں دیکھ سکتی ہیں پڑھ سکتی ہیں پھر بھی قرآن کریم نہیں پڑھتے جو درس نظامی کرتے ہیں نا جو عالم بنتے ہیں عالیما بنتی ہیں میں ان کو بھی مدن التجا کرتا ہوں کہ مہربانی کریں قرآن کریم کو کھولیں اس کو پڑھیں لازمی طور پر تلاوت کی پریکٹس ضرور رکھیں تلاوت کی روٹی ضرور رکھیں وہ قاری صاحبان جو حافظ بناتے ہیں یا ناظرہ پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے وہ چھ گھنٹے سات گھنٹے یقیناً قرآن کریم پڑھایا ہے لیکن اس کے علاوہ گھر جا کر یا مسجد میں بیٹھ کر الگ سے خود قرآن کریم کھول کر پڑھیں تو صحیح یہ بھی تو ایک عبادت ہے وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن وہ ایک آپ کا بعد وقت اجارے ہوتے کام کے اجارے ہی ہوتے ہیں اس کام کا ہی آپ نے کیا ہوا ہے تو ایک الگ سے یہ سارا ہونا چاہیے میں یہی حضرت کرتا رہتا ہوں کو ایک مرتبہ روزانہ کم از کم قرآن کریم ضرور کھول کر پڑھیں ایک مرتبہ کم از کم روزانہ ایک مرتبہ قرآن کریم ضرور کھول کر پڑھنے کی عادت پیدا کریں الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی انعامات میں ہے کہ کم از کم تین آیات میں ترجمہ تفسیر پڑھیں انشاءاللہ شاء مدنی انعام پر عمل بھی ہوگا سرات الجنان لے لیجیے یہ سرات الجین جنان اللہ نو جلدی آ ہیں دسویں آئی جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لیں ابھی سے پڑھنا شروع کریں اور نیت کریں کہ میں انشاءاللہ ماہ اللہ رمضان کے اختتام تک پورا قرآن ماہ ترجمہ تفسیر سات و جنان اس کو پڑھ لوں چلے نیت کر لیں ابھی ابھی لینا شروع کریں ہو سکتا ہے لیتے لیتے آپ کی یکم رجب ہو جائے یہ کل سے شروع کر دیں پڑھنا پہلی جل سے اور نیت کریں کہ میں پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے ان اللہ ماہر رمضان کے اختتام تک یعنی رجب شابان اور رمضان تین ماہ میں انشاءاللہ تعالی نیت کریں اور جتنا اللہ نے و... آپ کو توفیق دیے اللہ وقت دے تو پڑھیں اس میں یہ کہ ذرا سوشل میڈیا کو موبائل کو اور یہ اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں ہیں بہت زیادہ گفتگو کو فضول کلامی کو فضول ٹریولنگ کو دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے کو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کو یہ تھوڑا سا کریں اپنے سونے جاگنے کا ٹائمنگ سیٹ کریں جو ایک ٹائم میں جیسے سات گھنٹے کا تھوڑا سات گھنٹے بستر چھوڑ دیں باتھ میں جیسے کہ ستنجا وضو وغیرہ جو کرنا ہوتا اس کا ٹائم ہوگا وہ اتنی دیر میں باتھ میں رہتا ہوں اس سے زیادہ نہیں بعض لوگوں کو باتھ روم سے نکلنے کی فرصت نہیں ہوتی یعنی جتنا وقت یہ میں لگاتے ہیں اگر یہ باتھ میں مطلب ایسے ہی ان کو باتھروں روم میں بیٹھنا ہوتا ہے باتوں کا آدھا آدھا پونا پونا گھنٹہ لوگ باتھروں میں گزار دیتے ہیں یعنی جتنی دیر میں بندہ مطلب ایک نارمل صحیح قرآن پڑھنے والے ایک پارا پڑھ لے یہ فضو باتھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ایسا جی <laughs> بیسے باتھ روم میں کچھ کام بھی ایسے ہوئے, ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں نکلتا آدمی باتھ روم سے باہر غور کریں کہ یہ ہو گئے تو اس طرح بہت ساری ایسی آپ کی ایکٹیویٹیز ٹائمنگ دیکھ لیجئے کہ بھائی کھانا کھانا ہے تو یہ مطلب پچیس منٹ یا بیس منٹ میں, میں کھانا کھا لوں گا یہاں جانا تو اتنی دیر میں کر لوں گا اب اب آپ غور کریں گے تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ کو دو تین گھنٹے ملیں گے جس میں آپ مطالعہ کر سکیں گے فرض علم حاصل کر سکیں گے قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں گے کوئی ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی جس کو میں اب یہ عرض کر رہا ہوں اللہ نے کیا کوئی ہوگا تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ لے گا اور بالکل اپنے ٹائمنگ کو وہ ان رائٹنگ لے گا لکھ لے گا کہ یہ میرے سونے جاگنے کے اور یہ کام کاج کے سارے جو ضرورت ہے زندگی کام یہ ہوں گے اتنی دیر میں لازمی انشاءاللہ شاء قرآن کریم ماں ترجمہ و تفسیر صلات جینان کو پڑھوں گا آپ اسٹارٹ لیں میری رب کی رحمت شامل حل رہی آپ سٹارٹ لیں انشاءاللہ ماہ رمضان بھائی مجھے فون کر کے خود کہیں گے کہ میں نے کہ ہم نے اس آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا اور ہماری اتنی جلدیں پوری ہو گئی ہیں. آپ کریں کوشش اللہ کی رحمت شامل لال رہی تو آپ کو برکت نامے کہے گا رسک میں برکت ووقات میں برکت جان میں برکت مال میں برکت گھر میں برکت خان میں برکت اتنی برکتیں ہوں گی یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے قرآن کرے کی تلاوت کرے اسے برکت کیسی نصیب ہوگی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق اطا کرے سلحیب صلی اللہ محمد کو چلائیے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 محمد مزم کرنی ہے میں نورا پنجاب پاکستان سے بات کر رہا ہوں نگرانی شعبہ آپ کا سلسلہ میں دفتر کا نام بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بارہ کا فرمائے اور ہم سب کو بابا اسلامی کی برکتیں کافی کاٹا فرمائے اور ہمارے مرشیت ہے ہمارے سروں پر تعداد کا نگرانی شعبہ میری بہنوں کا کمزور بیمہ شریعت اور شرت الفان اور دیگر کتاب اعضاء جاری ہے اور میرا بھی مطالعہ جاری ہے مدنی چینل کی برکت ہے اور آپ مزید اس کی دعا شراح میری تاری امنی حسکتان محمد ہے آپ ان کے دیئے صحت جانی کی, کی بواہ فرمادے اور عمر صحت کی بواہ فرمادے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی امنی جان کو صحیح تو تندرستی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور آپ جو نیک عامل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے ماشاءاللہ جی محمد شہزاد اطاری عرض کر رہا ہوں الحمد رب العالمین میرے رب کا کلام ماشاء اللہ کیا بات ہے میرے رب کے کلام کی دلی سکون ملتا ہے الحمد عمران بھائی قرآن کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے حضرت ایسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا مہینہ ہے اسال اس کرتا ہوں اور آپ کے پروگرام کے توصل سے ان شاء اللہ ازل مرتے دم تک قرآن پاک پڑھنے کی ان شاء اللہ نیت کرتا ہوں عمران بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہے تو اس میں جو نیت ہے اس کا الگ ثواب ہے اور اس نیت پر عمل کا الگ ثواب ہے اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا جی نیت پر بھی ثواب ہے اور نیت پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا کہ نیت خیر من عمل مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو نیت پھر وہ جس عمل جو وہ عمل ہو نیت والا نیت کا محل ہو تو وہ جب نیت کریں گے تو انشاءاللہ اس نیک کام کے کرنے کی نیت کا ثواب ملے گا اور جب وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے عمل کا بھی ثواب اللہ نے چاہ تو ملے گا اور آپ نے ماشاءاللہ نیت کی ہے جب تادم زیست تادم حیات اور قرآن کریم کے پڑھنے کی اللہ کریم آپ کو آپ کی نیت پر استقامات عطا کرے نیز یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فکر خیر کیا ماشاء اللہ کل باعث جماج الخرا ہے کل میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی, کی شب عرس ہے یوم صدیق ہے باعث جماعت الخرا اور کیا ارض کروں ایسا قرآن پڑھتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ کفار اپنے بچوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سے روکتے تھے بلکہ مجھے یاد پڑتا کر میں غلط ہی نہیں کر رہا کہ آپ اتنی آواز سے تلاوت کرتے تھے کہ وہ سن دیتے تھے تو یہ آقا کی بارکا میں ارض کیا گیا تھا آقا کے بارکا میں ارض کیا گیا تھا کہا گیا تھا کہ ان کو کہیں کہ اتنی آواز سے نہ پڑھیں ان کا انداز تلاوت ایسا ہے کہ ہمارے بچے یہ سب سن کر ان کی طرح مائل ہو جاتے ہیں اور ان کو گویا کہ کفار کو ڈر ہوتا تھا کہ ان کی تلاوت سن کر یہ مسلمان نہ ہو جائیں پرانے کریم اتنا خوبصورت پڑا کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور قرآن کریم میں ان کا ذکر مبارک ان کو سب سے بڑا متقی قرآن کریم نے فرمایا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کل آپ کا یہ سلسلہ ہے ذہنی آزمائش تو جو تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کہ ان کے اصال ثواب کے لیے اور ان کا مزید فیضان لینے کے لیے سلسلہ لیکن کل چونکہ ہمارا ایک مستقل سلسلہ ہے زینی آزمائش تو مجھے خود ایک طرح سے قلبی زبردست قلبی لگا و محبت ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو نیت کی ہے انشاءاللہ کوئی ایسی صورت بنے گی کہ اسی سلسلے میں حاضر ہو کر اور کچھ ان کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے مدنی پھول بیان کرنے کی نیت تو ہے لیکن خیر زینی آزمائش میں خود ان کا ایک اپنا امید ہے کہ سلسلہ رہے گا ان کا ذکر مبارکہ ان کا احسان ہے پر یہ امت کے بہت بڑے محسن ہیں بہت بڑے محسن ہیں محسن ہیں امت ہیں امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کا ذکر جتنا کرے اتنا کم ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کال چلائی السلام علیکم ورحمت رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ محمد عمران اختاری سگیتار ہندی کے شہر سورج گجرات فوجرانہ کابینہ سے ماشاء اللہ سلسلہ میرے رب کا کلام بڑا ہی پیارا اور محسرم سلسلہ ہے. اللہ تبرک و تعالیٰ ہم سب کو اس سلسلے کی برکت نصیب فرمائے بروز محشر یہ سلسلہ ہماری نژاد کا ذریعہ بنائے میری نگران شورا سے مجھے یہ بتائیے آپ کے پرانے پاک میں کتنی مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے اس کا کچھ خلاصہ بتائے جزاک اللہ خیرا آمین و کم پچھلے دنوں معلومات حاصل ہوئی تھی غالباً مدری مذاکرے میں بھی اور شاید ذہنی آزمائش میں بھی سلسلے میں بھی غالباً مجھے یاد پتا سات سو سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں نماز کے متعلق ارشاد آیا ہے تو اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں سات سو سے زیادہ قرآن کریم میں نماز کے متعلق ارشاد آیا ہے تو ہمیں نماز کا اہتمام لازمی طور پر کرنا چاہیے میں دوبارہ عرض کر دوں میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو انتیاہی انتیاہی انتیاہی بد قسمت اور برائی محروم ہے وہ شخص جس سے نماز کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے بڑا ہی بد قسمت اور بڑا ہی محروم ہے وہ شخص جس سے نماز کی توفیق نصیب نہیں ہوتی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نماز نہیں پڑھتا اور وہ نماز نہ پڑھ کر بڑا مطلب کہ وہ مطمئن سی زندگی گزارتا ہے نہیں تمہیں مطمئن ہونے کا بالکل حق حاصل نہیں ہے بلکہ تم بے چین ہو جاؤ اور اپنے رب کے حضور دعا کرو گر گرا پر اسے التجا کرو اے رب کریم تو اپنے کرم سے مجھے توفیق دے کہ میں تیرے حضور ہو کے سدا کر سکوں اور عبادت کر سکوں اور تیرے احکام پر عمل کر کے اور تیرے پر عمل کر کے نماز ادا کر سکوں یعنی بڑا ہی بدقسمت ہے وہ شخص میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو اس کے بعد پیسہ بھی ہے صحت بھی ہے تندرستی بھی ہے حسن بھی ہے جمال بھی ہے دوستیاں بھی ہیں سب کچھ ہے مگر اگر اسے نماز کی توفیق نہیں ہے نا وہ بڑا بدقسمت ہے شخص ایمان کے بعد اہم ترین عمل امال میں نماز سب سے اہم ترین عمل ہے فرض ہے اور یہ ہم نہیں پڑھتے بازاروں میں جا کر نماز قبضہ کر دیتے ہیں کاروبار پہ بیٹھ کر نماز قزا کر دیتے ہیں گھروں میں رہ کر نماز قزا کر دیتے ہیں بعد ایسے بد قسمت قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے مطلب ادارے بنے ہوتے جن میں نماز کے باقاعدہ وقفے ہوتے ہیں اور ان وقفوں میں نماز پڑھنے کے بجائے کہیں اور جا کر اور الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے لیکن جا کر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے عجیب لوگ ہیں عجیب لوگ ہیں نماز کا وقت آئے گا باتھ میں چلے جائیں گے چلو یار مطلب چلو وہ لوگ نماز کے جا رہے ہیں میں باتھ روم میں جا تو خدا کا خوف سوچ تو صحیح تجھے خوف خدا نصیب ہو صحیح معینوں میں ذرا سوچ تو صحیح کہ جنہیں توفیق ہو رہی ہے اللہ کے حضور مسجد میں جانے کی اور تجھے تیرا جو ذہن بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں مستنجہ جا میں جانے کا مسجد میں جانے کے وجہ باتھ روم میں جا کر بیٹھیں گے <laughs> آپ سوچو کیسی کتنی بڑی محرومی ہے کتنی بڑی بدقسمتی ہے اچھا جو پڑھتے تھے اب نہیں پڑھتے وہ بھی اللہ سے ڈریں کہ کیا بات ہے کہ میں پڑھتا تو اور نہیں پڑھ رہا کتنے ایسے لوگ ہوتے جو نماز پڑھتے پڑھتے ان کی نماز پڑھنے کی عادت چلی جاتی ہے بعد وقت پیسہ آ جاتا ہے غفلت آ جاتی ہے دوستوں میں ایسی صحبتیں مل جاتی ہیں نماز کی عادت چلی جاتی ہے فلمیں دیکھنے سے ڈرامے دیکھنے سے گانے باجے سننے سے قلب کے اندر اتنی گندگی پیدا ہو جاتی ہے کہ نماز کی توفیق بندے سے چھین جاتی ہے یعنی رات رات بھر یہ فلمیں دیکھتے ہیں رات رات بھر یہ بدکسمت لوگ گانے سنتے ہیں رات رات بھر گلچھڑے اڑاتے ہیں این فجر کی نماز کے بعد ان پر نیند تاری ہوتی ہے اور یہ بدقسمت انسان نیند تاری ہوتی ہے اور وہ سو جاتا ہے اللہ کے اس کو سجا نہیں کرتا نہ توبہ کرتا ہے نہ تلاوت کرتا ہے نہ اللہ کے اس کو کرتا ہے رات رات بھر گنا کر کے گزار دیتا ہے یا رات بھر سوتا ہے صبح اٹھتا ہے اس نے الارم ہی نہیں رکھا فجر کا کیسا عجیب آدمی ہے اس کو اپنی دنیا کی ڈیوٹی یاد ہے کہ مجھے اٹھ کر ڈیوٹی دینی اللہ تبارک تعالی نے ایک فرض ذمہ داری دی اتنی اہم ڈیوٹی ہی ہماری کہ ہم نماز پڑھنی ہے مگر اے انسان تو کیسا انسان ہے کہ تو نماز کے لیے الارم یہ رکھتے ہو آپ الارم نہیں رکھتے نماز کے آپ ذرا سوچے تو صحیح ماں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے الارم رکھتی ہیں سات آٹھ بجے کا ایسا نہیں کہ یہ ایسا وقت الارم رکھے کہ فجر تو پڑے باز کہتے ہیں جنا بچہ اٹھتا نہیں ہم تو اٹھاتے ہیں اسکول کے لیے آپ سے اٹھ جاتا ہے مدرسے کے لیے آپ سے اڑ جاتا ہے سارے اداروں میں پڑھائی کے لیے آپ سے سارے بچے اٹھ جاتے ہیں آپ سے نماز کے لیے نہیں اٹھ نماز, کے لیے نماز کے لیے دو, دو آوازیں دیتے ہیں نہیں اٹھتا چلو جانے تو نماز نہیں پڑی نہیں پڑی دو آواز دے کے جانے تو جانے تو اسکول جاتا ہے کہ نہیں جاتا کبھی کیا ہے ایسا آپ نے دو آوازیں دے, دے کر آپ چپ ہو جائیں اے اٹھو نماز پڑھو ارے نماز پڑھو نہیں اٹھ رہا چلو, چلو کیا کر سکتے ہیں کبھی یہ اسکول کے لیے سوچا ہے کبھی یہ ٹیوشن کے لیے سوچا ہے آپ نے کہ نہیں اٹھا چلو چھوڑو آج اسکول کی چھٹی کرا دو, دو. سب پکڑ کر اٹھائیں گے, دھکا ماریں گے پاہ پکڑ کر جائیں گے اور بالکل وہ تیار کر کے نیلا دھولا کر اس کو اسکول کے لیے بھیجیں گے کبھی بچے کے لیے اتنا اہتمام نماز کے لیے کیا ہے ہم نے چار چا چھے چھے دفعہ گئے کمرے کے اندر یا اس کے بستر پہ جا کر اٹھایا ہے اے ماں کیا کر رہی آپ اے والد کیا کر رہے ہیں آپ خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کی امی کو پڑھائیں بچوں کی امی بچوں کے ابو کو نماز پڑھائیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ کیسا گھر ہے جس کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ یہ کیسا گھر ہے یہ کیسا گھر ہے یہ کیسی چھت ہے جس کے نیچے بے نماز ہی پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ. بے نماز ہی پڑھ رہے ہیں نہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہے نہ مرد نماز پڑھ رہے ہیں نہ بچے نماز پڑھ رہے ہیں نہ قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں اس گھر کے اندر اللہ اللہ اللہ بے پردگیاں ہو رہی ہیں بے شرمیاں ہو رہی ہیں گانے باجے ہو رہے ہیں فلمیں ڈرامے ہو رہے ہیں نماز نہیں ہو رہی تلاوت نہیں ہو رہی یہ کیسا گھر ہے یہ کیسے گھر والے لوگ ہیں کہ جو اس قدر اللہ تعالی کی نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی عبادت سے قدر دور ہیں آپ کو میں نے بہت ساری باتیں چوٹ کرنے کے لیے کہی ہیں کاش کاش کاش چوٹ لگ جائے کاش کاش احساس پیدا ہو جائے کہ نماز پڑھنی چاہیے نیت کر لیں نماز پڑھنے کی پابندی کے ساتھ خود بھی پڑھیں اپنے گھر کے افراد کو اٹھائیں ان, ان کو نماز پڑھائیں بچوں کو بھی تاکید کریں ایسا تلاوت والا عبادت والا نمازوں والا گھرانہ ہو مدینہ مدینہ ہو جائے تمنا ہے آرزو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی قبول کرے اللہ میرے حق میں بھی قبول فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد چلے ایک تو کالج چلائیں پھر ان دوسرا موضوع لیتا ہوں بابر ابھی بات کر رہا ہوں رحیم یا خان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اگر میری ایج کی تقریباً چونتیس پینتیس سال تو اکثر اور بھی دوست ہے ہمارے یہاں آپ کا مدنی والوں کا جو سلسلہ جاری ہے مسجدوں میں مطلب ستر الفال خان کا نا فکاری صاحب وہاں قرآن پڑھاتے ہیں تو میری نیت ہے کہ میں جا کے وہاں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن وہاں دو آتے ہیں اس طرح کے سوال کرتے ہیں جب ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نا کبھی دوبارہ کوئی بندہ آتا ہے تو اس تو بھی شروع کر لی یہ اس طرح کے جواب ہوتے ہیں تو ان کو کیسے کیا جاتا ہے ان کا جواب کیا دیا اس مدنی قرآن قرآن ٹھیک کریں لیکن وہاں بولتے ہیں یاد تجھے قرآن نہیں آتا تھی پڑھائی نہیں ابھی تک یہ اس طرح کی باتیں بارے میں بہت زیادہ واضح تو پر آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا تو لیکن جو کچھ سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ آپ کوئی عبادت نماز نیکی کی طرف جاتا تھا اور لوگ اس کو یوں تنس کرتے تنقید تانا ہاں تو بڑا نمازی ہو گیا تو نے کب سے شروع کر دیا تو نے یہ تو نہیں کیا تو نے وہ تو نہیں کیا اسی عادتیں تنس کی تانے کی تنقید کی اس طرح کا مزاج بدقسمتی کے ساتھ لوگوں کا ہوتا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ یار اگلے نے شروع تو کیا عبادت تو کی نیکی کی طرف آیا انسد کی طرف آیا بہت عرصے کے بعد اس نے قرآن کریم کھول کر دیکھا تو صحیح ہے ایسا کچھ ہی نہیں کرتے کہ اس کو حوصلہ افزائی کریں اپریسیشن کریں ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ اور برکت دے اور ماشاء اللہ آپ کی مسجد میں زیارت ہو گئی جی روز آئیے گا روز آئیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے ماشاء بہت خوشی ہوئی آپ کو مسجد اگر خوشی ہوئی تو یہ کہیں نا بہت خوشی ہوئی تو اس طرح حوصلہ افزائی کریں اگر کوئی دس گنا کر کے بھی خدا نہ خاصا خدا نہ گنا کر کے ایک کی طرف آیا بھی ہے. تو اس نیکی کی طرف آنے پہ اس کی تو کریں یہ کہنے کے بجائے اب یار چل بڑی نیکی کرنے کے لیے آیا ہے پہلے وہ تو کام چھوڑ ارے بھائی تو ایک اچھا کام کرنے آیا ہے تو صحیح ہے ٹھیک ہے وہ جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے اس کو اس کو سمجھایا جائے گا نیکی کی دعوت دی جائے گی دیکھیں کوئی مذمت کرنے کے کوئی مطلب سمجھانے کے کوئی اصلاح کرنے کے نیکی کی دعوت دینے کے کوئی انداز کوئی طریقے ہوتے ہیں ہم اس قدر مطلب لوگوں کو تنس تانا تنقید اور ان کے دل آزاریوں کا اس کا مطلب وہ سبب بن جاتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے یہ انداز تو میں یہی عرض کر سکتا ہوں آپ کی قول پر اللہ کریم اللہ کرم کرے اور ہمیں تدبیر و حکمت عملی عطا فرمائے قول چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی میرا نام محمد اسلم تاری ہے جی سلسلہ میرے رب کا کلام ماشاءاللہ کیا ہی پیارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کم یہ سلسلہ چلے ماشاءاللہ کیا ہی پیارا سلسلہ ہے تو وہ نگران شعرا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا ہمارے لیے دعا فرما دیں ہم بھی خوب خوب مدنی کام کرنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ نگران شعرا کو امیر سنت عزت کے ہمیں بھی خوب خوب مدنی کام کرنے کی توفیق بہت بہت شکریہ فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے مچھے بڑے اسلامی بھائیو قرآن کریم یہ بڑی برکت والا ہے ایک آیت کریمہ ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وَنُو نَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے یہ بڑی پیاری آیت کریمہ ہے اور بہت ہی پیارا اس کا ترجمہ ہے آئیے ہم ایک یہ انشاءاللہ قاری صاحب کی اگر آواز میں ہمارے پاس ہو تو وہ بھی ذرا سنا دیجیے گا تو یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کی کچھ میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ قرآن کریم کی عظمت قرآن کریم کی محبت قرآن کریم کی برکتیں اور انشاءاللہ اس کی دل میں پیدا ہوگی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بن و نزل المن القرآن ما ہوا شفا رحمت المنین اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے قرآن شفا ہے کہ اس سے ظاہری اور باطنی امراض گمراہی اور جہالت وغیرہ دور ہوتے ہیں اور ظاہری اور باطنی صحت حاصل ہوتی ہے باطنی عقائد برے اخلاق اس کے ذریعے دور ہوتے ہیں عقائد حقاہ صحیح عقائد معرفت یعنی اللہ کی پہچان اچھے اوساف اچھی عادتیں بہت ہی برکت و فضیلت والے اخلاق اس سے حاصل ہوتے ہیں کیونکہ یہ کتابیں کیونکہ کتاب کریم ایسے علوم اور دلائل پر مشتمل ہے جو وہاں پر مبنی چیزوں کو اور شیطانی ظلمتوں کو اپنے انوار سے نیست و نابود کر دیتے ہیں یعنی اس سے اندر جیسے نور نکلتا ہے قرآن کریم سے ایسا نور نکلتا ہے جو ان گمراہوں کی جو اندھیرے ہیں نا گمراہیوں کے ان اندھیروں کو وہ نور نور کر دیتا ہے اور اس کا ایک کہ ہر برکات کا گنجینہ و خزینہ ہے جس سے جسمانی امراض اور آصیب دور ہوتے ہیں یاد رہے قرآن کریم کی حقیقی شفا تو روحانی امراض ہے لیکن جسمانی امراض کی بھی اس میں شفا موجود ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال سے یہ ثابت بھی ہے یعنی قرآن کریم کی سورہ شفا ہے جیسے کہ سورہ فاتیہ ہے آپ اگر سور فاتیہ پڑھ کر اس کو دم کرتے ہیں تو الحمد للہ سوریہ فاتیہ سے دم کرنے سے مریض اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ سوریہ فاتیہ کا ایک نام سور شفا بھی ہے تو قرآن کریم کی کئی ایسی صورتیں ہوتی ہیں کئی آیات بھی ہیں کہ جس کو مطلب کہ وہ نظر ہوتی ہے نظر بد سے بچنے کے لیے بھی قرآن کریم آیت ملے گی اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے سورہ فلک اور سور ناس ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھی بیان کی ہے سوریہ فلک اور سورہ ناس یہ مطلب کہ اس طرح کی چیزوں سے تو بہت ساریوں سے بچاتی ہے تو قرآن کریم میں جسمانی شفا بھی ہے اور قرآن کریم میں روحانی شفا بھی ہے بلکہ یہ جو میرے سامنے روایت ہے طویل روایت تو اس میں یہ ہے کہ مطلب وہ مچھو نے ڈنگ مار دیا تھا تو صحابی رسول نے انہیں وہ سور فاتحہ پر کر دم کی تھی اور وہ جو اس کا جو زہر تھا وہ ختم ہو گیا وہ درست ہو گیا پھر خیر طویل ایک روایت ہے البتہ قرآن کریم کی آیات کریمہ اگر دم کی جائیں تو بھی فرق پڑتا ہے کیوں نہیں فرق پڑے گا قرآن کریم تعویذ قرآن کریم کی آیات کو تعویز بنا کر لیں تو بھی فرق پڑتا ہے کیوں نہیں پڑے گا فرق قرآن کریم کیا نہیں ہے قرآن کریم کے ذریعے ایسی سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو تعویذ حاصل کرنا تعویذ پہننا جبکہ اس میں کوئی ایسی شرکیا بات نہ ہو تحریر نہ ہو تو تعویذ بھی پہن سکتے ہیں دم بھی کر سکتے ہیں تو قرآن کردیم سے فوائد حاصل یہ کیے جا سکتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما جس مرض میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کر لی گئی تھی اس مرض میں آپ سور فلق اور سور ناز پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے اور جب طبیعت مبارکہ زیادہ ناساز ہو جاتی تو میں وہ صورت پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی اور خود آپ کے ہاتھ کو پھیرتی کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہے ایک کسی عظیم کی, ان کی سوچ ہوتی تھی ماشاءاللہ اللہ تو یوں قرآن کریم کی یہ جو فوائد ہیں تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی مزید کسی اور موقع پر اس پر کلام کیا جائے گا آئیے مزید کالس لیتے عبد الکلام تاریخ کے سیر کریں ماشاء اللہ میرے رب کا کلام سلسلہ بہت ہی پیارا ہمارے گھر والے اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت فرمائے یہ مسجد کون چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نئے محمد نومان اختاری مدینہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں میں حاجی عمران کا سلسلہ میرے رب کے کلام کو بہت شوق سے دیکھتا ہوں مجھے میرے حاجی عمران کا یہ سلسلہ بہت زیادہ پسند ہے میں حاجی عمران سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب کوئی مشکل آ پڑے اور ہم گوشت پا کر بھرواتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں سورت یاسین شریف کتنی مرتبہ پڑھانا پڑھانا چاہیے میرے ماں باپ اور میرے بہن بھائیوں کے لیے کی دعا سماڑے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کا سوال نہیں سمجھ سکا اللہ کریم ان کو جزائے خیر دے انہوں نے حوصلہ افزائی تو کی میں سوال اثر سمجھ نہیں سکا ان کا کنڈے کی جو نیاز کرتے ہم اچھا جو کنڈے کی جو بات ہو کنڈے کی نیاز ہوتی ہے ماشاء اللہ المرجب کی آمد آمد ہے پندرہ رجب المرجب کو امام جعفر صادق ربضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کے سلسلے میں کھیر اور کڈے کی نیاز کی جاتی ہے کرنی چاہیے ان شاء اللہ اس کی بھی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی پکانا کھلانا یہ فاتحہ اصال ثواب یہ سب مطلب ہمارے اسلام اور دین کے احکام سے ثابت ہے یہ یاد رکھیے گا یہ جو ہم ایسال ثواب کرتے ہیں نا یہ سب اسلام اور دین ثواب پہنچانا کھلانا تو پکائیں گے تو کھلائیں گے مٹی چیز کھلائیں گے بھوکے کو کانا کھلائیں گے اس کو قرآن پڑھیں گے فاتحہ پڑھیں گے اور بزرگوں کو ویسال کریں گے یہ سب چیزیں ہمارے دین سے ہمارے اسلام سے ثابت ہیں ان سب کو مطلب کے لے کر چلنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی اس میں غیر شرعی عمر اگر داخل ہو جائے تو اس سے بچیں اس سے بچیں فضولیات سے بچیں کھانا ضائع ہونے سے بچیں چند چیزوں سے بچے لیکن اس ثواب بھی کریں نظر نیاز کریں انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گی تو اس طرح تو سورہ یاسین کتنی بار پڑھنی چاہیے جت تو نہیں ہے مگر اگر جتنی بار پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اصل میں اس سال ثواب کر ہے نا جو ایک بار سوریہ یاسین پڑھتا ہے اس کو دس قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے تو آپ جتنی سورہ یاسین شریف پڑھیں گے اسی کا ثواب زیادہ ملے گا اور اسی کا ثواب زیادہ ہم پہنچا سکیں گے پل چلائیے میرا سوال ہے کہ میرا پرانے تو آپ کو نماز پڑھنے میں جی نہیں لگتا تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو میں پڑھوں اس سے ذہنی سکون ہو دیکھیں بہت بنیادی بات یہ ہے کہ وزو کریں درست اور اللہ کے حضور سچی توبہ کریں کہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے نیکیوں کی توفیق کا ملنا یہ بہت بڑا بات ہے یہ کہ بدہ سچی توبہ کرے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اسی طرف توجہ دلائیے کہ سچی توبہ کرے توبہ کے بعد اللہ تعالی اس پر علم کے عبادت کے معرفت کے اور نیکی کے, راہ کے نیکی کے رہا کھول دیتا ہے اور وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے تو سچی توبہ کرے اللہ سے آپ کو احساس ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے یقین مانے کئی ایسے جن کو احساس تک نہیں ہے کہ میں عبادت نہیں کر پا رہا ہوں میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں, میں تلاوت ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ایسے مست زندگی عجیب مست بھی کیا تنزیہ کہہ رہا ہوں ایسی عجیب مست زندگی ہے کہ بس نہ نماز ہے نہ عبادت ہے نہ تلاوت ہے نہ سچائی ہے بس جھوٹ جی چگلی نماز قزا کرنا فلمیں دیکھنا ڈرامے دیکھنا گانے سننا باجے بجانا ناچنا گانا کودنا بے پردگی بے شرمی بے حیائی تاش کھیلنا تو جوا کھیلنا تو یہ کھیل تو وہ کھیل تو یہ تماشا وہ تماشا تو ادھر مطلب کہ تفریح گنا بڑی تفریح کی طرف چلے گئے ادھر گنا بڑی تفریح کی طرف چلے گئے بھائی اسی میں دن رات گزار دیے کاروبار پہ گئے تو اس کا دل توڑا تو اس کا دل تھوڑا تو حرام کیا تو ملاوٹ کی تو سود کھایا تو رشوت لی یہ کیا وہ کیا نہ حلال رزق کمانے کا کوئی علم حاصل کیا نہ مطلب کہ اس معاملے میں کوئی معلومات نہ قرآن درست سیکھا نہ نماز درست سیکھی نہ یہ بات طرف گئے ایسی ب... ب... ایسی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کی بڑی تعداد ہے اس میں بے پردہ بے شرم اور بے حیا کرنے بے حیاں پھیلانے والی عورتیں بھی شامل ہیں معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کرتا ہوں نہ پردہ ہے نہ حیا کا درس ہے نہ کوئی حیا والا انداز ہے نہ لباس کو حیا والا نہ انداز کو حیا والا اور مطلب بالکل طوفان بدتمیزی اور عجیب و غریب تماشا مچا ہوا ہے ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہ بھول بیٹھی ہے بھول بیٹھی ہے اور وہ غیروں کے انگریزوں کے غیر مسلموں کے جو انداز زندگی اور طور طریقے ہیں اور بے باقی آئیں بے شرمیاں آئیں اسے بدقسمتی قسمتی کے ساتھ ایک انٹرٹینمنٹ کے نام پر لذتوں کے نام پر اختیار کیا ہوا ہے اور اس میں معاذرت کے اس میڈیا نے بڑا اس میں اپنا منفی کردار ادا کیا ہے بد قسمتی کے ساتھ بڑا منفی کردار اس میں ادا کیا ہے اور بڑی بے شرمی بے حیائی اور مطلب کہ بد اخلاقی والے انداز کو گھروں میں اس میڈیا کے ذریعے پہنچانے کا جو ایک انداز بنا ہوا ہے اللہ کریم ایسا مطلب کہ کوئی مطلب خوف خدا والا کوئی ایسا عاشق رسول ایسا منظر عام پر آ جائے کہ جو ان بے حیائی اور بے شرمی والی چیزوں سے ہمارے گھروں کو جو میڈیا کے ذریعے جو آ رہی ہیں اسے پاک کر دے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی ایسی بھلائیں ایسی برکت عطا کرے اس کا ایسے اللہ درجے بلند کرے وہ مدینہ مدینہ ہو جائے اور وہ مطلب ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے جو بے شرمی ہے پھر میری معلومات کے مطابق کہ ایسے ایسے مطلب کے اسباب ہیں کہ اگر ادارے چاہیں تو بے شرمی اور بے حیائی کے ان چیزوں کو روک سکتا ہے روکا جا سکتا ہے میری معلومات کے مطابق واللہ اللہ غلط ہو سکتی ہیں تو میں کو اتنا مطلب ایسا مطلب وہ ہے ہی نہیں اتنی وہ کہ اس میں بہت زیادہ تحقیق یا تفتیش کی ہوئی اور کوئی مطلب کچھ کو سوچ کر بھی بات تو بات چلتی تو میں عرض کر دیتا ہوں تو اللہ کرے کہ بس کوئی ایسا مضبوط نظام آ جائے نا کہ مدینہ مدینہ اب گھر میں مدنی چینل اللہ کرے چلتا ہی ہو یہی چلتا ہو تو تو چلو مدینہ مدینہ ہو جائے گا لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہے تو ادھر بھی جانا ہے تو ادھر بھی جانا ہے تو پھر کیا ہوگا وہ وہ دیکھیں جس میں ثواب ہے وہ دیکھیں جس میں گنا نہیں مدنی چینل ہے مدنی چینل دیکھتے رہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ کب کہاں کیا چیز آ جب یہاں مطلب آپ دیکھیں نا نہ بے پردہ عورت آئے ہے نہ موسیقی کی ہے کچھ بھی نہیں ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں آپ کے مدنی عطیات ملتے ہیں چندہ ملتا ہے ڈونیشن ملتا ہے دین کی خدمت ہو رہی ہے آپ کے سامنے دین کی خدمت ہو رہی ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات عام ہو رہی ہیں بے, مطبع بے شرمی بے حیائی بد اخلاقی اور مطلب عقیدگی اور لا دینیت تو بد مذہبیت جس طرح مطلب کہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ اس مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کے مدنی کام کے ذریعے جس انداز پر اس پر مطلب کہ جو اس کے آگے ایک رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اے آشکا رسول اے مسلمانوں اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو اپنی چیز کو پہچانو اور دیکھو تم کون ہو کہاں چلے گئے ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں کیوں مطلب کہ ایسی عجیب و غریب زندگی گزار رہے ہو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے غالبا شاید مولانا روم علیہ رحمان نے لکھا یا کسی بزرگ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا ہے ایک شیر کا بچہ اس کی پرورش بکریوں میں ہو گئی کیا شیر کا بچہ پیدا ہوا اور اس کی جو پرورش تھی نا وہ بکریوں میں ہونے لگی ڈیر بکریاں اب وہ بڑھا تو ہو گیا آہستہ آہستہ جوان ہو گیا وہ شیر اب وہ شیر جوان ہو گیا اب جوان ہو گیا وہ بکریوں میں کھیل رہا حالانکہ یہ تو شیر تو شیر ہوتا ہے بکریوں تو اس کو دے کے بھاگیں گی وہ شیر وہ بکریوں میں کھیلنے لگا ایک دن ایک بڑے شیر نے اس کو دیکھا تو وہ میں تھا کہ یہ کیسا شیر ہے یہ تو بکریوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اس کا یہ کام ہی نہیں ہے اس کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ یہ بکریوں میں رہے اور یہ بکریوں والی زندگی گزارے گا اب وہ شیر جو شیر تھا جو واقعی شیر تھا اسے جا کر اس کو کہا کہ تو کر کیا رہے پتا کیوں کہ تو شیر ہو شہر کا ہوں میں تو بکری ہوں اب اس کو یہی رہا کہ تو یہ ہے کون وہ دوسرا جو شیر تھا وہ سمجھ گیا کہ یہی میں پلاب آ رہا ہے نہیں آ رہی کیا چل پانی پیتے ہیں. وہ پانی پینے کے لیے وہ بکریوں میں رہنے والے شیر کو بھی ساتھ لے گیا اور ساتھ لے جا کر اس نے کہا چلو یہ تالاب میں دیکھو پانی دیکھتے پانی پیتے اب جیسے اس نے تالاب میں دیکھا اب جیسے تالاب میں اس نے خود کو دیکھا اب وہ جو شیر تھا نا جو اس کو سمجھانے کے لیا تھا اس نے بھی اپنا چہرہ تالاب میں مطلب سامنے کیا نا تو تالاب میں دونوں کا عق نظر آیا اب اس کو پتا چلا کہ میں تو ایسا ہی ہوں میں تو شیر ہوں بس اس پر اس کی جب حقیقت ظاہر ہوئی نا کہ میں ہوں کون تو اس کا وہ جو ایک اس کی جو اندر وہ جو چیز تھی نا وہ بیدار ہو گئے وہ شیر بن گیا دعوت اسلامی حقیقی طور پر سنت تو بھری اسلامی زندگی کیا ہے یہ دکھا رہی ہے ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچا کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما بداری والی زندگی کیا ہے بتا رہی ہے ہم کو اس زندگی کو اختیار کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی عزت غیرت مقام مرتبہ وہ نصیب ہوگا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے دورے مبارک کو یاد کریں فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عین حضرت سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اس طرح کے بہت ایک, ایک سے ایک عادل خلفہ ہمارے گزرے ہیں الحمدللہ ان کی زندگیاں اس وقت کے مسلمانوں کے مقام و مرتبے ان کے دبدبے ان کی ہمت ان کی جرت تو اس کو یاد کریں پھر مسلمانوں کی سائنسی ایجادات مسلمانوں کی جو کریٹیوٹی تھی مسلمانوں نے جو مدرین قلاب پیدا کیا ریولیوشن میڈیسن کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر جو مسلمانوں نے کام کیا ہے صنعتوں کے اندر جو مسلمانوں نے کام کیا ہے ان کے نے کام کیا ہے اور ان کے اہم ترین افراد نے جو کام کیا ہے کتابوں پر الگ تحریر پر الگ اس پر اس پر کام کیا ہوا ہے مسلمانوں نے کیا ہے آج کیا ہے کچھ گنا تفریح عجیب و غریب قسم میں زندگی تنگی پریشانی دکھ درد عجیب و غریب حال ہے ہمارا در سے قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا در سے قرآن گھر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا کچھ جذبات تھے ایسا ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے غور کرنے کے لیے سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے اپنی پوزیشن کو سمجھنے کے لیے میرا رب فرماتا ہے قرآن کریم میں یا من خلو فل میں کاف اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ مکمل داخل ہو جاؤ اپنے قدار کو دیکھیے آئینے کے سامنے اپنے وجود کو دیکھیے اور ایک بار دیکھیے کہ کیا مسلمان کا ظاہر ایسا ہوتا ہے ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا مسلمان کا وجود ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ کر مطلب کہ کسی کو کیا یاد آئے گا ہم خود اپنے آپ کو عجیب و غریب دیکھنا چاہتے ہیں یار کوئی چاہتا ہے کہ میری کوئی دیکھ کے تو فلاں یاد آ جائے اس کو فلاں یاد فلاں یاد آ جائے مطلب عجیب وہ غریب حالت ہے کہ کسی کو دیکھ کر وہ بولے گا یار یہ فلاں ایکٹر جیسا لگتا ہے خوش ہو جاتا ہے میں فلاں ایکٹر جیسا لگتا ہوں ہو اب وہ پتہ نہیں مسلمانے کے کافر ہے اور میں فلاں فلاں جیسا لگتا ہوں فلاں اسپورٹس مین جیسا لگتا ہوں اب وہ جو بھی بدلہ لگے اور کسی کو کوئی دیکھ کر کہے گا کہ یار اس کو دیکھ کر میرے پیارے حبیق یاد آ جاتی ہے اتنا تو فنا ہو جاؤں یا رسول اللہ اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذاتی عالمی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو ہائے ہائے کاش कاش, कاش. कاش مسلمان اپنے کھوئے وکار کو پانے کے لیے اپنے آپ کو عملی طور پر لے کر آئے تب اس سرے بہت ہوتے ہیں تب اس سرے بہت ہوتے ہیں تبدیلی اپنے کردار سے آئے گی اپنے کردار سے آئے گی اپنے کردار سے آئے گی ایک خلیفہ کو اس کی ریایہ نے کہا کہ تو ہم پر ظلم کرتا ہے تو وہ سلو کیوں نہیں کرتا ہمارے ساتھ جو فدی کے اکبر اور فاروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کے ساتھ کیا کرتے تھے تو ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں نہیں کرتا تو ہمارے ساتھ ایسا رفیق اتنا شفیق اور کریم کیوں نہیں ہے اس نے کہا کہ تم اس وقت کے لوگوں جیسے امال کیوں نہیں کرتے رعایا جیسے جو اس وقت کے رعایا جو اس وقت کے جو لوگ تھے جو عمل کرتے تھے کہ حکمرانوں کے دل اللہ کے دستے قدرت میں ہیں تو وہ عمل کرو اللہ تعالیٰ ہمارے دل تمہاری طرف پھیر دے گا بات بڑی پتے کی ہے میری اس گفتگو میں انفرادی اصلاح چھپی ہوئی ہے انشاءاللہ تبصروں سے نکل کر اپنی اصلاح کی طرف آئیں گے جتنا وقت ہم معاشرے کی خرابیوں پر تبصرہ کرنے میں گزارتے ہیں ہم نے اس کا آدھا بد بھی اپنی اصلاح پر نہیں دیا اگر اپنی اصلاح پر وقت دیتے اور خود اپنے آپ کو اسلام و دین اور سنتوں کے سانچے میں ڈھالتے تو الحمد رب العالمین آپ دیکھتے کہ زبان سے نکلی ہوئی گفتگو بات تعلیمات کیسا اثر لاتی ہیں سننے والوں کے اوپر بات میری بہت دوسری طرف نکل گئی چر اسلام و دین کی باتیں تھیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی عطا فرمائے مضامین اور ہیں لیکن وقت پورا ہو رہا ہے چند ایک کولے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سے اللہ ختم کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ما سلسلہ میرا رب کا کل بہت ہی پیارا سلسلہ ہے بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اور میں نے آج کے مدنی چینل کا جو سلسلہ ٹیلیفون چلا تھا اس میں میں نے امیر علیہ کا جو گلدستہ چلا تھا پہلے میں نے ایک یونٹ دینے کی نیت کیا تھا پھر جو امیر علیہ سنت کا جو گلدستہ چلا اس میں طریقے سے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا جو ایک یونٹ دینے کی ترکیب دلا اس سے میں نے بھی اپنا ایک, ایک یونٹ میرے والد صاحب کا ایک اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا اور جس طریقے سے آپ نے چیک دیا تھا اسی انداز سے میں نے بھی چیک دو یونٹ جمع کرایا السلام علیکم, علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اللہ آپ کے رس کے خیال نے بارکہ دیا تھا فرمایا آپ کا حدیجہ قبول فرمائے قول چلائیے علیکم ورحمت علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تاریخ عبد الاولیاء سے یاد کر رہا ہوں عاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قرآن پاک کے مطالب معنی اور معرفت جو اللہ کے ولیوں نے حاصل کی وہ ہم کس طرح حاصل کریں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اس کا مطالعہ کریں اس کو پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ اللہ یہ اوساف نصیب ہو جائیں تو کیا باتیں مدینے کی اس کا مطالعہ کریں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی میرا نام محمد اسلم تاری ہے نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گاؤں میں مدنی کام کیسے کیا جائے جیسے شہر میں ہوتا ہے بہت کافی تعداد ہوتی ہے اسلامی بھائیوں کی تو ان کو دعوت دو ان میں سے کچھ اسلامی بھائی آ جاتے ہیں جس سے مثال کے طور پر مدرسۃ مدینہ برائی بالیگان میں اسلامی بھائی شرکت فرماتے ہیں لیکن جیسے گاؤں ہے تو گاؤں میں چند ہی گھر ہوتے ہیں ان میں کسی کو دعوت دو تو وہ آتے نہیں ہے تو نگرانی شعرا کی بارگاہ میں ارض ہے کہ مدنی کام گاؤں میں نہیں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں مدنی جی گاؤں میں ہم کوشش شہروں میں بھی اتنی زیادہ رسپونس نہیں ملتا چونکہ آبادی زیادہ ہوتی تو ہمیں رسپانس نظر آ رہا ہوتا ہے گاؤں اور دیہاتوں میں آبادی کم ہوتی ہے مگر ریسپانس ملتا ہے وہ رات دیر سے آپ کو ریسپونس شاید نہ دے سکے وہ آپ کو جواب نہ دے سکے مگر دن کے اجالے میں شام کے وقت اگر مدرسۃ المدینہ بالیگان کی ترکیب ہو انفرادی کوشش ہو ان کو بیٹھ کر سمجھایا جائے اصلاح کی طرف لایا جائے تقو دو کی جائے جد و جہد کی جائے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کی جائے کنٹینیو کی جائے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے اثرات نصیب ہوں گے اللہ نے چاہتا ہوں کال چلائیے میرے رب کا خیال ماشاءاللہ اللہ نگران بہت یہ سلسلہ پیارا دردہ ہے تو اس میں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ہمارے کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرآن پاک کے اندر اتنی مرتبہ قسمیں کھائی ہیں جواب اشافی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ کا دوجہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی مرتبہ قسم یاد کی ہے یہ پوچھا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نہ یہ نہیں کہیں گے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ایک تو یہ بات اور آکا دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم تو یہ مجھے یاد نہیں قرآن کریم میں میں نے پڑھا نہیں ہے اگر ہو تو میری معلومات میں اضافہ کیا جائے البتہ آپ کے شہر کی قسم آپ کے کلام کی قسم تو اس طرح کی قسمیں یاد فرمائی ہیں آپ کے زمانے کی قسم تو اس طرح کی بات قسمیں یادیں مفسرین کے بعد اقوال کی روشنی مرض کر رہا ہوں لیکن خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم یاد فرمائی ہو یہ میں نے پڑھا یہ یاد نہیں ہے پول چلائیے عظیم بغیر کر رہا ہوں پہاڑ پور کے حسین کا بھی نظر ہمارا سوال یہ ہے جو قرآن پاک پڑھنے کا ہمیں بہت ہی شوق ہے کچھ ہم نے صورت ملک ہم نے زبانی یاد کر رکھی ہے اگر کوئی والے قطر گر جائیں وضو تو ٹوٹ جاتا ہے زبان اس کو قرآن پاک کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم سوتے وقت قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں سو کے اور اپنے اوپر رئی ڈال کر اس طرح ہم قرآن سوال صحیح سمجھ میں نہیں آیا آواز کیا کہنا چاہ رہے تھے یہ ذرا آپ کہہ لیں بھائی رجاستے قطرے گر جاتے ہیں مدد آپ وا وضو ہیں پاک ہیں تو پرانے کریم پڑھ سکتے ہیں مدد چھو سکتے ہیں یہ مطلب آپ کے سوال کو میں صحیح سمجھ نہیں پا رہا ہوں اور آپ وہ ڈلیور نہیں کر رہے صحیح تو صحیح سمجھا دیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی جی چلو کسی بچے نے کپڑے پہ پیشاب کر دیا تو اس سے آپ کا وضو تو نہیں ٹوٹا لیکن چونکہ کپڑے ناپاک ہو گئے تو بہتر یہ کہ پہلے کپڑے پاک کر لیں اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں کیونکہ آپ کا اسے وزور نہیں ٹوٹا اور قرآن کریم ہے جبکہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہی سمجھ میں آتا ہے نا اکبر بھائی ہاں سید جی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم درست پڑھنے کے توفیق عطا فرم آمین بجا ہین بجی لمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی, علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ